مسجد نوی شریف کی قبلہ رخ دیوار پر صاحب الوسیلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا ہے آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ صاحب الوسیلہ اس کے کیا معنی ہے اور کیا نبی پال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ مانگنا چاہیے بے شک میرے آقا مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب الوسیلہ ہیں صاحب الوسیلہ کا معنی ہے وسیل والا مقام وسیلہ کا مالک وسیلہ جنت میں سب سے بلند و بالا مقام ہے جو صرف حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے باقی سب کے لیے اس کے نیچے کے مقامات ہیں حتیہ کہ فردوس جنت الفردوس والے جنتی بھی اس وسیلہ کے نیچے ہوں گے وسیلے کے لغوی معنی مانا ہے سبب اور تبصل اور بھی لغت میں اس کے معنی ہے قرب محبت حاجت جنت کا خاص مقام اور اصطلاح میں کسی چیز کے ذریعے کو وسیلہ کہتے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا صحابہ کے نبیوں کے ولیوں کے وسیلے سے دعا مانگنا نیک اہبل کا وسیلہ دینا بالکل جائز ہے اور اس پر کئی حدیثیں بلکہ قرآن کریم میں بھی وب کہو الہل وسیلہ اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو